جی صاحب حضرت آج کل میت ہوتی ہے اس کے پاس سویم چالیسواں اور برسی کے موقع پہ صاحبہ خانہ محفل کا اہتمام کرتے ہیں ملاز شریف کی اس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لنگر شریف ہے میلاز شریف کا لنگر ہے تو اس کا کھانا بلا کرا چاہے تھے یا فتوا رضویہ میں یا کہیں اور جو فتوا ہے نا کہ میت کے تیجا اور چالیسویں کا کھانا جائز نہیں مکرو ہے اور تیجے میں جو چنے ہوتے ہیں چنے کا کھانا بھی جائز نہیں لکھا اور یہ لکھا اس کی بنیاد کیا ہے کہ ہماری یہاں رواج یہ ہے کہ تیجے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ صاحب آپ آپ کی دعوت ہے تشریف لائیے آج ہمارے بھائی کا یا ابا کا تیجا یہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے ابا کا چالیسواں یہ موقع دعوت کا نہیں ہے اس کو لفظ دعوت جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے اور ویسے اگر کوئی تیجا یا دسواں ہو تو اعلیٰ فرماتے بغیر لاجہ بغیر تما کے اگر کھا لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں بظاہر حیدرآباد سے مہمان آئے آپ کے یہاں کھانا تو آپ کے یہاں کھائیں گے تما اور لالچ نہیں اور تما اور لالچ میں آلہ حضر فتوا لکھا کہ انسان کا قلب سیاہ ہونے کا خطرہ ہے اگر لالچ لالچ کیا ہے آپ ادھر ادھر, ادھر ہیں کہیں گھوم رہے ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی وہ فلاں کا تیجا یار چلو بریانی ملے گی کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں بریانی کھانے کے لیے یہ تما اور لالچ ہے اس تما اور لالچ میں اس کھانے کو مکرو لکھا گیا فی نفس ہی کہیں تیجا یا دسواں ہو اور وہاں اگر کوئی آدمی کھانا کھا تو شرن کوئی حرج نہیں مگر دعوت کے نام سے وہ کام نہیں ہوں اور ایک خرابی ہم میں یہ ہے کہ مجھ آپ جیسے لوگ کھانا کھا کر کے جائیں تو کیا میت کو ثواب ملے گا خصوصیت کے ساتھ میں جہاں آپ اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں فقیروں کو غریبوں کا بھی خاص ان کے کھانے کا اہتمام کیجئے مگر ہماری یہاں کیا ہے کوئی تیجا یا دسواں ہو رہا ہو ہے تو ڈانٹ کے ان کو پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے تمبو اور شامی آنے کے پیچھے چپ چاپ جب سب سیٹ لوگ ہم لوگ سب کھا لیں حالانکہ وہ بھی انسان ہے ان کو بھی عزت کے ساتھ کر کے ثواب تو وہ ہے جو غریب لوگ کھائیں گے اور وہ کھا کر کے دعا دیں گے تو مقصد اس کا اسال ثواب تو میت کو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ غریبوں کو کھلائیں جیسے ہمارے بہت سے مخیر حضرات اپنی یہاں تیجا دسواں کرتے اور وہ دو دیکھ یا تین دیکھ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہاں غریب بچے ہوتے ہیں تاکہ یہ بھی کھا کر کے دبا دیں تو غریبوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے چاہے ولیمے کی دعوت ہو چاہے وہ شادی کی دعوت ہو چاہے تیجا یا دسواں ہو غریبوں کا خاص طریقے سے خیال رکھا جائے ان کو بھی اسی عزت اور وقار کے ساتھ بٹھا کر کے ان کو بھی کھلایا جائے ایک گمان کیجئے آپ آپ اگر ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ تو اللہ کی مہربانی اللہ نے آپ کو سیٹ بنا دیا ان کو غریب فقیر بنا دیا آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا یہ اللہ کی حکمتیں ہیں وہ کبھی آدمی کو دے کر کے آزماتا کبھی لے کر کے آزماتا تو ایسے فقرا جو غریب ہوں ان کو بھی ایسے کھلایا جائے ان کی عزت نفس مجرو نہ ہو اور وہ بھی عزت سے کھا کر جائیں تو آپ کو دعا دیں اصل تو ان کی دعا ہے کہ جو میت کوئی صالح ثواب ہوگا